بھی آن دینا آج آ جانا کل جدو جان سورت سخت سورت اس جہل اٹھائیسواں بارہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما في السماوات وما في الارض مبارکہ کا آغاز اللہ کل عزت کی تصدیق سے پاکی کے بیان کرنے سے ہوا کہ سب اللہ, اللہ کی تصدیق بیان کرتی ہے معاف استماواد یو ما, ما فلر جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمینوں میں ہے ہر شے اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے غرو العزیز الحکیم اور وہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے اس میں سب سے بڑا نقصہ اور نقاذ کے ساتھ یہ ہے کہ جو کوئی اللہ رب العزت کے دین پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں جیسے موسا علیہ صلاح والسلام نے فرمایا بے بنی سل ان تک فرو ان تم ومن فل اور دی اگر تم کافر ہو جاؤ جتنے بھی زمین میں ہیں سب کافر ہو جائیں تو پھر بھی اللہ الغنی بے پرواہ ہے اور تعریف کیا گیا ہے اس کی تسبیح کرنے والے اتنے ہیں کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا لا یا نبو جنوب ہبی کا اللہ ہو اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کو نہیں جانتا ہر شے اپنی پیدائش اپنی حیض وہ جو طریقہ زندگی دی گئی ہے جو گزار رہی ہے اور اس کی فنا اور بقا ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے جو کوئی کرتا ہے عبادت تو وہ اپنی بھلائی کے لیے کرے ربض الجلال والاکرام کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے یا من لوگو جو ایمان لائے ہو لما تولو نہ مالا تالو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں امام ابن کثیر رحمہ اللہ روایت لائے مسند احمد کی کہ اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین عبداللہ بن سلام سے روایت ہے ربی اللہ تارل بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کوئی جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ احب العمال کون سے ہیں تو کوئی اٹھنے کے لیے ہمت نہیں پا رہا تھا کوئی نبی علیہ وسلام نے کسی کو بھیجا اور اس سورہ مبارکہ کی کرا کی گئی یہ سورہ مبارکہ احبالعمال اللہ کو جو سب سے زیادہ معروف اعمال ہے ان کا ذکر کرتی ہے ان میں سب اعمال کی بنیاد سچ پر ہے نما تفون نہ مالا تفالو وہ کیوں کہتے جو کرتے نہیں بلکہ ابن میں ایک روایت لائے ہیں کہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ نات بچے کو بلا رہی تھی اور کہتی تھی میں تمہیں کوئی چیز دوں گی اللہ کے رسول نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز دینے کے لیے ہے تو پاس بات اس نے کہا ہاں کھجور ہے انہوں نے کہا تیرے پاس خجور نہ ہوتی تو تیرے لیے یہ جھوٹ لکھا جاتا یہاں تک محتاط ہو جائے مومن مسلم تاکہ اللہ کی عبادات کرنے کے راستے میں شیطان جھوٹ کے دروازے سے داخل ہو کر اس کو برباد نہ کر دے کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور شرک اور کفر بھی سب جھوٹ ہیں جھوٹ کی چوٹی شرک اور کفر ہے تو بات وہ کرے جو سیدھی بات ہو سچی بات ہو جو دل سے وہ ارادہ رکھتا ہو جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ یہ وہ بات ہے جو وہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور یہ لوگوں کو جس کی طرف بلا رہا ہے خود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے مکمل طور پر مصم ارادہ کر چکا ہے جیسے فرمایا اولو قولا سدیدہ بات کرو تو سدید بات کرو ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو تو سدید بات کرو شدید بات سیدھی بات وہ بات جو دوگلی نہ ہو بالکل حق اور فط کے لیے وہ لکھری ہوئی بات ہو قولو کولم سدیدہ بات کرو تو شدید سیدھی بات کرو صرف یہ کرنے سے یہ سخلا کم آمال کم وہ وَمَن يُتعِ اللَّهَ اللہ فَقَدْ رسول فقت عَظِيمًا اسی سے تمہارے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا اور سارے امال کی اصلاح ہو جائے گا یہ لَكُمْ رقم اعمال حکم اعمال کی اصلاح ہو جائے گی اللہ کی عبادت کا رنگ صحیح معنوں میں تم پر چڑھ جائے گا اور گناہ معاف ہو جائیں گے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا تو یہ اطاط جو ہے اس کی فٹنگ اس کی بنیاد جیسے ایک عمارت کی بنیاد ہوتی وہ ہے وہ سچ ہے منافقین یا بعض اوقات وہ لوگ جن کے ایمان میں کمزوری تھی یہ کہا کرتے تھے کتاب میں ہم نے یہ کیا وہ کیا اس پر بھی یہ آئت نازل ہوئی کیونکہ اس کے بعد کتاب کا ذکر ہے قابور مختن عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بہت گناہ کی بات ہے اور اللہ کے غضب کا باعث ہے مالا का فالون کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم لوگوں کو ہدایت کرتے ہونے آپ کو بھول جاتے भूल जाते تتلون الکتاب افالاتا فلون تم کتاب بھی پڑھتے ہو تم عقل کیوں نہیں کرتے اور جہنم میں کچھ لوگ دیکھیں گے جہنمی اور ان کے گرد جمع ہو جائیں گے وہ اپنی گرد اس طرح گھوم گئے ہوں گے جیسے گدا خراق میں گھومتا ہے ان سے پوچھا جائے گا تم کون ہو اور تمہارا کیا معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نیکی کا حکم دیتے تھے اور خود نہیں اس پر عمل کرتے تھے برائی سے منع کرتے تھے خود برائی سے بات نہیں آتے تھے یہ بہت خطرناک عمل ہے سب سے پہلے ہمیں رمضان کے اندر اپنے آپ کو سچا بنانا چاہیے حتہ کہ بچوں کے ساتھ ہی ایک دفعہ جب آسم عبداللہ کریوتی میرے دوست ہیں شکل بانی کے شاگرد ہیں تو انہوں نے کہا ایک مضمون لکھو کہ تم چڑیا گھر گئے اور کیا کچھ دیکھا عربی سکھا رہے تھے دم کہنے لگے وہ شخص نہ لکھے جو چڑیا گھر نہیں گیا وہی لکھے جو گیا تھا اور حقیقی واقعات لکھے یہ تربیت ہے تفصیب تربیت یہ ہمیشہ شخل بانی یہی کہہ رہے کرے صفائی کرو عقائد کی پھر ان کے مطابق جینا سیکھو مشق کرو ان لوہ مستورات کو اگر آواز نہ پہنچ رہی ہو اگر وہ درس میں हैं تو وہ کسی کو بھیج کر بتا دیں جہر آپ کو آواز درست کر دی گئی تھی اشرف صاحب نے ماشاء اللہ اللہ کر ان اللہ یب الدین یو قاتنو نفی تبیلث اللہ رب العزت ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کے راستے میں کسال کرتے اگر پنکھا آپ یہ بند کر دیں تو آپ کی مہربانی یا یہ مجھے پتہ نہیں یہ تکلیف دے رہا ہے ذرا <سؤال> یہ بس ٹھیک ہے زیادہ تیز دوسرا چلا دیں دو بھائیوں کے لیے دوسرا پنکھا چلا دیں بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے کیونکہ صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ انہیں حب العمال کی اطلاع ملے تو اللہ نے اطلاع دی اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے یوقات صبیلی جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے لوہا جو اللہ نے نازل کیا ہے تو انزل الحدیف سیباسل شدید جس میں بڑی کاری زرد لگانے کی قوت ہے اس کو اللہ کے سرکشوں پر استعمال کرتے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو قاثر نہ بنا سکے سخت اور سفید باندھ باندھے ہوئے تنظیم کے ساتھ بالکل عطا کے ساتھ اپنی امیر کی بنیادم مرفوس وہ ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ چونا دست دیوار ہے وہ جس کی اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خیر خاہی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور کٹال کرتے ہیں صفوں کے اندر نبی رب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفے بنوائی اور سیخ سفر حوالی حافظ اللہ لکھتے ہیں اس کتاب میں جس کا ترجمہ حامد محمود صاحب نے فاضل دوست نے کیا روز غضب کے نام سے انہوں نے کہا ہمیں تو اس کتاب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہونے والے بہت سے واقعات کی اطلاع وحی کے ذریعے کر چکے میں صرف عیسائیوں اور یہودیوں کی ہمدردی کے لیے یہ نہیں کہ وہ ان پر تازیانے برکھانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی ہمدردی کے لیے انہیں انہیں کی کتابوں سے آئینہ دکھا رہا ہوں اور اس میں وہ پیشین گوئی لائے ہیں کہ پھر وہ امت غالب ہوگی جو سفے باندھ کر نماز پڑھتی ہے یہ سفے باندھ جو سفے باندھتی بس صرف سفے باندھنے کا ذکر ہے سف باندھ کر اللہ کی عبادت کرتی ہے انہیں کیا سوائے ہمارے امت محمد کے یہ میزا یہ پہچان آج کسی کے پاس نہیں کہ ہم سفے باندھ کے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور سفے باندھ کے ہم نماز پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی اللہ کے یہاں سفے باندھتے ہیں اسی طرح جس طرح ہمیں سفید باندھنے کا حکم دیا گیا تو یہ کتاب کی فضیلت ہے کتاب آج موجود ہے اہل ایمان اطاع فل منصورا کے بہترین لوگ اللہ کے راستے میں یہود و نسارہ کے ساتھ کتا میں نہ برف آزما اور پوری امت کی ڈھال بنے ہوئے یہ درس جو جاری ہے میرے گمان میں یہ اس وجہ سے جاری ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمنوں کو اپنے ساتھ اپنی جانوں پر کھیل کے بے شمار دکھ برداشت کر کے مصروف رکھے ہوئے تاکہ اللہ کے بندے اپنے دین کے کاموں میں چلتے رہیں اور ان کے لیے لوگوں کو تیار کریں کیونکہ دعوت کا کام انتہائی اہم کام ہے دعوت میں لوگوں کے ذہن ہموار کیے جاتے ہیں لوگوں کو توحید کی سمجھ اور اس کی تربیت حاصل ہوتی ہے دعوت کے ذریعے تو یہ آج جو قتال ہو رہا ہے یقیناً وہ لوگ جو صحیح العقیدہ ہیں عقیدے کی شرط ہے اگر قتال بھی کر رہا ہو اللہ کے راستے میں مارا بھی جائے کفار کے ہاتھوں مگر عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ والے اللہ نہیں تو اللہ سے جدا بھی نہیں عقیدے میں یہ ہو کہ صحابہ عثمان اللہ علی مجمعین جو تھے وہ مرتد ہو گئے تھے معذلہ اور عقیدے میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و مطالعہ کی کتاب محفوظ نہیں آئمہ معصوم ہیں عقیدے میں یہ ہو کہ حاجات اور مشکلات میں بزرگوں کو بھی پکارا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ نے عقائی طور پر انہیں یہ صفات دے دی ہے عقیدے میں یہ ہو کہ اگر آدمی اس فوج کا اور اس پولیس کا اور اس حکومت کا کارندہ ہو اور اس قانون میں کارندہ ہو جو کام یہ ہے کہ لوگوں سے اللہ کے نظام کو ہٹا کر اس کی جگہ اس کا الٹ نظام جو ہے اس کا لوگوں کو پابند کرایا جائے آپ بتائیے کہ جب ایک ہاتھ اسلامی اللہ کا نظام نافذ کرتا ہے تو کیا یہ اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں وہ زکوٰ کا نظام نافذ کرتا ہے زکات اکٹھی کرنے کا حکم دیتا ہے زکوات اکٹھی کرنے کے لوگوں کو مقرر کرتا ہے یہ سب اللہ کی عبادات سے جو زکوات اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرنے والے جو خارن ہے حساب کتاب رکھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے جو زکوات تقسیم کرتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور جب زکوٰۃ مٹا دی گئی اس کی جگہ انکم ٹیکس لے آیا گیا تو اب کس کی عبادت ہو رہی کسی اور کی ہو رہی ہے مخلوق کی عبادت ہو رہی ہے اور حقیقتا شیطان کی عبادت ہو رہی اللہ نے کہا یا بنی آدم اللہ کا ابو الشیطان ادب الدین شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ تمہارا کھلا دشمن تو جو لوگ اس میں پڑھے ان کا دیہات اور کتاب کوئی فائدہ نہیں جب اپنے ان گناہوں سے توبہ نہ کرے توبہ کے بعد اللہ رب العزت ہر گندے سے گندے آدمی کی اصلاح فرما دیتا ہے اسے قبول فرماتا ہے بلکہ اس کی برائیاں بھی دیکھ کے وہ بدل جاتی تو اس وقت سب سے زیادہ بہترین عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو لوہا لیے اللہ کے راستے میں اللہ کے سرکشوں کو سرکشی سے باہر رکھنے کے لیے ان کی گردنیں توڑ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو کاخر نہ بنائیں وہ اسلامی ثقافت کے مقابلے میں کفر کی ثقافت کو لوگوں پر نہ ٹھونسے وہ اسلامی تعلیمات کے مقابلے میں لوگوں پر کفر کی تعلیمات نہ ٹھونسے وہ اسلامی نظام سلطنت کے مقابلے میں پور کا نظام سلطنت لوگوں پر مسلط کر کے لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روک کر شیطان کی عبادت زبردستی نہ کروائیں اس لیے جو لرے جو اللہ کی رحمت ہے کہ راستے میں سے رکاوٹیں دور کر رہے ہیں وہ آج طائفہ کے بہترین لوگوں میں سے ہیں اور یقیناً وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں جو دعوت کے اندر بھی ان کی خیفائی میں مصروف ہیں جو پیسے کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں جو صحافت میں ان کے لیے راستہ ہموار کرتے ہیں جو نظام تعلیم میں اسلامی نظام تعلیم کے ساتھ ان کے لیے افراد سازی کرتے ہیں سب اس کتاب میں شامل فردم فردم درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اجر دے گا اور کسی کو محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں ان میں سے کرے جو کتاب میں شامل ہے آمین جو آج اس کتاب میں شامل نہیں ہے اپنی دعاؤں ہی کے ساتھ کم از کم شامل لو اور وہ اس سے بے پرواہ اپنا مدرسہ چلا رہا ہے وہ اپنے درس چلا رہا ہے وہ اپنی دینی انسٹیٹیوشن اداروں کو جو ہے وہ سنبھالنے کی فکر میں ہے ولہ اس نے دین کا ایک لفظ بھی نہیں سیکھا اس شخص کے پاس دے جب دنیا بھر کی ڈگریاں دین تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آیا ہے ہم دنیا میں موجود ہیں واقعہ کے اندر ہیں اس وقت یہ حقیقت ہے کہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں ہاں جی آواز نہیں آ رہی باہر ان کو چابی مہیا کی جائے تاکہ وہ داخل ہو سکے جو دین ہے ہی اس چیز کا نام کہ تمہیں جماعتی طور پر اور فرد کی حیثیت سے زندگی کس طرح گزارنی جب تک تم نے جینا ہے ایک وقت مقرر ہے جس پر میں مر جاؤں گا آپ نے بھی مرنا ہے سب نے مرنا ہے اور ہمیں ایک زندگی دی گئی ہے اور ایک مارکے میں ڈالا گیا یہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے یقیناً ہو رہی ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم ہے اللہ کی عبادت کیا صرف دماغ ہوگا حج جگہ ہے نہیں زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی رضا کے کام کرنا اللہ کے محبوب کام کرنا اللہ جن سے غزبناک ہوتا ہے ان کاموں سے بچنا یہ عبادت ہے تو جو شخص زندگی کے واقعہ میں داخل نہیں ہوتا کہ امت کس مصیبت میں ہے کس دکھ میں ہے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کی کس طرح قتل و غارت جو ہے وہ بچائی جا رہی ہے پاکستان کی سرحدوں میں خاص طور ہمارے سامنے تو اس سے وہ بالکل بے پرواہ اس نے دین کو نہیں سیکھا ڈگریں بے شک اس کے پاس ہوں ان ڈگریوں کو, کو کوئی فائدہ نہیں ایک سوال اس میں یہ ہے جس کا جواب دینا ضروری ہے کہ ہم بہت دفعہ اہل جہاد آفتا کا بھی ذکر کرتے کہ انہوں نے عقیدے کے بعد میں یہ غلطی کی انہوں نے راستہ چلنے میں سنت سے ہٹ کر یہ کام کیا تو لوگ یہ کہتے ہیں اور بات ساتھیوں نے کہا بھی کہ تم تو ان کی چاند کھینچتے ہو اور تم ان کی افتاح کا ذکر کر کے ان کی حیثیت کو گراتے ہو پھر اس جہاز میں جانے کی ضرورت کیا ہے یہ غلو ہے دونوں طرح ایک یہ کہ ان کی افتاب بیان نہ کر دی مسلمانوں کے اندر ہمدردوں کے اندر خیر کے اندر جو جہاد کے لیے کل کو جا سکتے ہمیں بھی ہو سکتا ہے کتاب کرنا پڑے حالات پتہ نہیں کس قسم کے بن رہے تو ان کو سب سے پہلے دین کے اندر ایمان کی سمجھ ہونی چاہیے کیونکہ کتال میں جو فتح ہوگی تو وہ ایمان اور اس کے مطابق عمل کیے جانے سے فتح ہوگی نہ کہ تلواروں سے گولیوں سے اور میزوں سے اور اس اسلحہ سے فتح ہوگی یہ ذرائع ہے اسباب ہے اصلم جو چیز ہے سرکم تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس واسطے مجاہدین کو معیار بنا لینا یہ ایک غلو ہے اور حرام ہے بالکل مجاہدین معیار نہیں ہے بلکہ معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا جو بھی وہ غلطی کریں گے اس غلطی کا ذکر کرنا احسن انداز سے تعمیری تنقید کرنا وہ تنقید جو تعمیر کا باعث بنے وہ تنقید جس کے ساتھ خامیاں دور ہو پہلے سے بہتر لوگ ہو جائے اور ہو گئے الحمد للہ کیا دن بدن مجاہد پہلے سے بہتر نہیں ہو رہے کیا آج جہاد کرنے والوں میں کوئی قبر پوج ہے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو قبر پوجنے والا لیڈر ہو جہادیوں کا سارے کے سارے الحمدللہ للہ تو ہے جب روس کے ساتھ ہم لڑ رہے تھے تو تین لیڈر کمر پرست تھے جن میں سبت اللہ مجدین ٹاپ پر تھا اور اسی کے ہاتھ میں حکومت آئی اتنی بری حالت تھی ہماری عقائد کے اندر تربیت امام کے اندر تربیت کے اعتبار سے اب بڑی اچھی آیات ہے پہلے کے نسبت اللہ اس سے زیادہ اچھی کرے آبی تو ایک تو یہ غلو ہے کہ ہمارا منہ بند کر دیا جائے کہ ہم اب ان کی اقساح پر بھی خاموش رہا کریں پھر تو ہمارا معیار بدل جائے گا یہ معیار بدل جائیں گے اور یہ تو تقلیب عامہ اور شرک دوسری بات یہ ہے کہ اگر عید میں یہ اختلاح ہے یہ عقیدے میں بھی غلطیاں کرتے ہیں اور یہ جلد بازی کی وجہ سے بے بےجا قتل بھی کر جاتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے مجاہدین سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک قبیلے کے لوگوں کو قتل نہیں کیا اور انہیں قیدی نہیں بنایا جب انہوں نے کہا صبا نہ صبا نہ بخاری کی صحیح ریوا انہوں نے کہا ہم نے اپنا دین بدل لیا انہیں یہ نہیں کہنا آتا تھا اسلم اسلمنا ہم اسلام لائے خالد ابن ولید سمجھ نہیں سکے انہوں نے کہا کہ یہ ساوی ہے یہ بے دین ہے ان قتل کرو اور قتل کرنے کے بعد بہت سے لوگوں کو اسیر بنایا قیدی بنایا اور پھر حکم دیا کہ ان قیدیوں کو بھی قتل کر دو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہو. کیونکہ ہر مومن کا اپنا اپنا درجہ ہے حالت کو تلوار میں اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے کو عظیم درجہ عطا فرمایا تھا ابن عمر کو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہما کو فقاحت میں درجہ دیا تھا ابن عمر سمجھ گئی انہوں نے کہا کہ نہ میں اپنے قیدی کو قتل کروں گا نہ باقی لوگوں کو قیدی قتل کرنے دوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا جب پوچھا گیا تو نبی علیہ سلاۃ وسلام نے کہا اے اللہ تبارک و تعلی میں خالد کے اس فیل سے بنی اور تین دفعہ کہا تو معلوم ہو مجاہدین سے یہ غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کے بعد اور بھی مناظی غلطیاں ہو سکتی ہیں تو غلطیوں کے بعد کیا ان کا ساتھ چھوڑ دیا جائے ان کی مدد نہ کی جائے نہ کتال کے میدان میں نہ دعوت کے میدان میں یہ دوسرے درجے کا غلو ہے اور انتہائی زہریلی بات ہے یہ امت کی ڈھال کو توڑنا اور امت کی گرہ کو کھولنا ہمیں ہر حال میں ان کے ساتھ شامل شاملنا ہے کیونکہ قتال ہم پر فرض ہے اور قتال جو خالص اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو اسلام کو اور مسلمین کو مٹانے کے لیے سلیبی جنگ کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور وہ سلیبی جنگ کہہ چکے اور ان کے خد و خال سے نظر آتا ہے سلیب جنگ ہے ہزاروں مروا چکے اب بھی بیٹھے نہیں ہیں حالانکہ وہ زندگی کے حریث ہیں انہیں واپس چلے جانا چاہیے تھا تو یہ دوسرا غلب ہے ہم عثمان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کہ لوگ ہُو ہا کرتے ہوئے اکٹھے ہو گئے مسجد کے اندر مسجد نبوی میں اور گھیراؤ کیا گیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھیراؤ ان کے قتل پر ممتج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عثمان رضی اللہ اور عنہ انتہائی مظلوم ہیں حالانکہ وہ خلیفہ ہیں مسلمانوں کے اس کے باوجود جب پوچھا جاتا ہے کہ ہم نماز کا کیا کریں کہ ہمیں امام فتنہ نماز پڑھا رہا ہے تو کہا نماز ان کا اچھا عمل ہے اس میں شامل ہو جاؤ امام بخاری نے باپ بادہ بدعتی اور مفتون کی امامت یہ بدعتی اس لیے تھے کہ یہ خلیفہ کو یوں جلوس نکال کے ہٹا دینا جبوری انداز سے اس کو نیکی کا کام سمجھ رہے تھے اور مفتون اس لیے تھے کہ یہ عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ جھوٹی سچی باتیں سن کر ایک نقشہ بنا چکے تھے جس کے بعد عثمان خلیفہ رہنے کے قابل نہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک تو عثمان کی دیکھیے دینی بصیرت اور ان کا صبر کہ وہ انتقامی نہیں ہوتے حالانکہ یہ لوگ ان کی بےعزتی کر رہے ہیں اور انہیں گھیر رکھا ہے اور خلیفہ کے ساتھ یہ سلوک اسلام کے اندر بدترین فیم ہے اس کے باوجود کہتے ہیں نماز ان کے پیچھے پڑو احمد بن حمبل رحیم اللہ اہل سنت کے بہت بڑے امام وقت کے خلیفہ بداتی ہے اور بیداتے شریعہ کے اندر مبتلا کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرتا ہے کہتا ہے ذات اور صفت یہ تقسیم تو مخلوق میں ہے اللہ میں نہیں ہے اور قرآن کلام کرنا اللہ کی صفت ہے تو صفت کے ہم انکاری ہیں لہذا کلام اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ نے پیدا کیا قرآن کو اس پر اختلاف ہے احمد بن حمبل کا احمد بن حمبل رحیمہ اللہ باوجود اختلاف کرنے کے اور کوڑے برداشت کرنے کے اور ضلعت اور توہین اس سے برداشت کرنے کے اس شخص کی بیعت نہیں توڑتے مسلمانوں کی گراہ نہیں کھولتے مسلمانوں کی گرہ کا بنے رہنا یہ اسلام کی شوکت کے لیے انتہائی ضروری ہے اہل ایمان کو بصیرت دی گئی ہر حال میں مجاہدین کے ساتھ ہماری خیر ان کو ٹوکتے ہوئے ان کو روکتے ہوئے حتیٰ کہ اگر یہ ہم پر ظلم بھی کرے اس ظلم کو برداشت کرتے ہوئے بھی ہمیں جہاد کا جھنڈا ان کے ساتھ مل کر اٹھانا ہوگا کیونکہ آج اگر امت میں یہ بھی کتاب کو چھوڑ دیں تو پوری امت زلیل ہو جاتی لوگ کو گھروں سے نکال کر وہ وہی کرتا جو چلا گیا ہے جو مصطفیٰ کمال پاشا نے کیا تھا جس نے پہلے دن حکومت میں آتے ہی کہا تھا کہ میرا تخیلاتی لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا ہے دو کتے اپنی بغلوں میں دبا کر یہ بیان دیا تھا مستفیٰ کمال پاشا وہ قبیث انسان تھا جس نے عورتوں کو گھروں سے گسیٹ کر نکالا ان کے برقے ختم کیے اور کہا تم مسلمانوں کی تنزل کی وجہ یہ ہے کہ تم رجکت پسند ہو چھوڑ دو یہ برقے چھوڑ دو دا یہ ڈاڑیاں قرآن کو ترکی زبان میں لکھا دو اذان کو ترکی میں کر دو نماز کو ترکی میں کر دو اور اس نے اس اعتبار سے اسلام کے نشانات مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے جو اسے توفیق نہیں دی اور یہ آج و رفوا ہو کر کہیں پڑا ہوا ہے تو یہ سب اللہ رب العزت نے ان مومنین مجاہدین کی کوششوں میں برکتیں ڈالی اللہ اور برکت دیا موسا یہ قوم لب موسا نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اے میری قوم لیما تو نہیں تم مجھے اضا کیوں دیتے ہو باتوں کے ساتھ تکلیف پہنچاتے ہو وقت تالبود اور تمہیں خوب معلوم ہے امنی رسول اللہ علیہ کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں فلما فلم پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے ازاغ اللہ, قلوبہ اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا والفاصیت اللہ کبھی بھی فاسق قوم کو رحم مبائی نہیں کرتا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کو بھی ستایا گیا ہے اور وہ ستائے جانے کے باوجود اپنی قوموں کے ساتھ چلتے رہے اس لیے صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذوال خواصلہ نے حنین کا مال تقسیم کرتے ہوئے بخاری اور مسلم کی کثیر روایات ہیں یہ لفظ کہے اے یا رسول اللہ اللہ کا رسول عدل کا انصاف کا اعوذ باللہ اللہ بال پھر کہا افطق اللہ یا رسول اللہ اللہ کا رسول اللہ سے ڈاک معذ اللہ استعل اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر کہا کہ اگر میں عدل نہیں کروں گا جسے آسمان والا عادل مقرر کرتا ہے تو تم نے کون عدل کرے گا تو خائب و خاصر ہوا اگر میں نے امانت کا حق ادا نہ کیا خالد ابن ولید نے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عمار نے پوچھا کہ اس منافق کو قتل کر دیا جائے تو جواب دیا لا اللہ یوسلی صرف خالد سے پوچھنے والے عمر نہیں تھے یہاں پر رضی اللہ تعالیٰ خالد کو جواب دیا لا اللہ یوسلی ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھتا ہوں تو انہوں نے کہا بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے کہ ان کے دلوں میں وہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں کہا مجھے لوگوں کے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا معلوم مال، ہوا الحق مولز واحد یہ منافقین قسم کے لوگوں میں سے تھا اور منافقین کو اللہ کے رسول اس لیے قتل نہیں کرتے تھے کہ وہ بات کو بدل لیا کرتے تھے اور اس سے قضیہ خراب ہوتا کہ وہ اگر کہتا کہ میں نے کیا کہا ہے اچھا تو اچھا کام بھی کہا کہ آپ عدل کریں آپ سے زیادہ عدل کرنے والا کون سا ہے اس کو کون سی کفر کی بات تھی منافقین کہتے ہیں کہ ہم خواہ قتل کر دیا اور لوگ یہ باتیں بناتے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی نے کہا اتنا محمد یقصل کہ محمد رسول اللہ اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معلوم نبیوں کو ستایا گیا ہے تو دائی لوگ بھی ستائے جائیں گے مریم اور جب عیسا ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراق میں تصدیق کرتا ہوں جو توراق میں مجھ سے پہلے اللہ رب العزت نے نازل کیا اس کی ومبشرا برسولی یقت من بعد اسمہ احمد اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک نام ہے میں ابھی اردو بخاری کی حدیث میں آیا فلم جب ان کے پاس رسول آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم دل بہ کھلے روشن دلائل کے ساتھ کالو تو انہوں نے کہا ہاضا صحر مبین یہ تو کھلا ہوا جادو ہے یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ جن قوموں نے انکار کیا ہے انہوں نے حق کے آ جانے کے بعد انکار کیا و ما تفر رقل دین ات الکتاب اللہ بن باجی ما جا اطب یہ جو تفرقہ ہوا ہے ات الکتاب میں نے کتاب میں وہ بہتر فرقے بنے تو یہ بجینات آنے کے بعد کیونکہ وہ شیتا بازی کہلاتی ہی نہیں جس وقت نہ پہنچی ہو اللہ اتنا مہربان ہے کہ نظارت الرسل رسل کا ڈراو جب تک نہ پہنچے وہ عذاب نہیں دیتا معیم حتہ نبا رسولہ ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول نہ مبوس کر لیں علیہ السلام جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن دلائل کسی تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ مجرب نہیں ہے اسی لیے کہا کہ یہودیوں اور نفرانیوں میں جو میرا سن لے پھر انکار کرے وہ کافر ہے جہن جو میرا سنئی نا اور توحید پر قائم ہو جو اسے اپنے بیا سے ملی تو وہ شخص مجرم نہیں ہے تو بخاری صحیح میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علی اسما میرے کئی نام ہیں انا محمد میں محمد ہوں تعریف کیا گیا وہ انمد ان اللہ جی یا قفر میں ماہی ہوں بٹانے والا ہوں جس سے اللہ کفر کو مٹاتا ہے بتاشر میں حاشر ہوں اللہ جس کے ذریعے اللہ تعالی یقر الناس لوگوں کو جمع کرے گا اللہ خادہ میرے پاؤں پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شخص ہیں جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ انقب اور میں عاقب ہوں میں دگے بان ہوں اپنی امت پر و روا مسلم مسلم نے بھی اس کو روایت کیا بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو احمد کے نام سے پیشین گوئی کی عیسیٰ علیہ صلاح السلام نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی اور آج ایک مجاہد شخص جس کا نام ڈاکٹر ذاکر نائت ہے حافظ اللہ اللہ ان کی زندگی اور علم میں برکت دے وہ بھی پوری امت کی جنگ لڑ رہے کسی مجاہد سے کم نہیں ہے یہ اپنے میدان کے اس میں بلا دن ہے انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا ہے آج ان عیسائیوں کو انہوں نے فکر کے میدان میں بری طرح پچھاڑ دیا اور لوہے سے بڑھ کر ان پر فکری زرد لگائی ہے کہ تمہاری اپنی کتابوں میں یہ دیکھو بشارت موجود ہے اور کوئی عیسائی ان کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں کرتا پادری کوئی یہودی نہیں آتا اللہ کے فضل سے یہ شیر گرد رہا ہے اور اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہے اور اللہ ان کی حفاظت فرمایا بل لادن کا بد جانا اور ذاکر نائب کا بد جانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے زبردست نظاروں میں سے ہے یہ اللہ کی خاص حفاظت ہے اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک انہیں خراط مستقبل پر قائم رکھے آمین اور اللہ بڑے اجر سے نوازے موت کے بعد بھی آمین آمد ازلم اور اس سے زیادہ اظلم وہ بالگا کا سی گا اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ لے وہ اور وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اس کو کہے یہ اسلام نہیں ہے جس کی طرف میں بلایا جا رہا ہوں جھوٹ بولتا ہے بلکہ اسلام تو یہ ہے اللہ پر جھوٹ بولے ظالمین اللہ ایسے ظالموں کو رازمائی نہیں کرتا ہمارے دوست وہ عابد خان صاحب کے بھائی زاہد خان صاحب وہ بیان کرتے ہیں کہ امریکہ میں جس وقت ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہوا تو سی این این ای ای پر ایک خبر کو پتہ نہیں تین سو دفعہ چلایا جاتا جو اہم ہوتی ہے ان میں سے ایک یہ خبر تھی کہ فوری طور پر لوگ لائے گئے علماء آئے مسلمانوں کے نام نہار اور انہوں نے آ کر کہا کہ اسلام تو کسی سے جان کرنے کا نہیں کہتا امن کا دین ہے آشتی کا دین ہے یہ تو کہتا ہے پیار کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اور بڑے بات کیے انہوں نے اس کے بعد وہ کہتے کمنٹیٹر کہ مبصر جو کہ ایک کافر تھا اس نے قرآن کی اس آد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ یا تو اسلام کو جانتے نہیں یا یہ منافقین ہیں اسلام کا قرآن یہ کہتا ہے فخل حلسکت وہ ان کو قتل کرو جہاں بھی پاؤ یہ تو قرآن بڑا ہوا جہاد سے ان کو پتا چل گیا ان کو پتا نہیں چلا یہ کہتے ہیں کہ جہاد اور قتال کی لڑکوں کو کیا ضرورت ہے اگر یہ ہتھیار پھینک دے تو امریکہ کو کیا ضرورت ہے کہ ان کے گھر میں آ کر انہیں مارے افسوس کہ یہ شاید کفر کی طبیعت کو اور اسلام کی طبیعت کو سمجھ نہیں سکے ورنہ اللہ کبھی نہ یہ فرماتا کہ ہم نے اپنے انبیاء کو بھیجا رسولنا رسولنا بل بلات کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب کو نازل کیا الناس کتاب کی روشنی میں لوگ انصاف پر قائم ہو جائے حبیب اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا تکلیف پہنچانے کی زبردست کاری ضرب لگانے کی قوت ہے وہ مناسب اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہے کس لیے رس تاکہ اللہ یہ جانچ لے یہ امتحان لے لے کہ کون دن دیکھ کے اللہ پر ایمان اتنا مضبوط لاتا ہے کہ اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسولوں کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس لوہے کو ہاتھ میں لے کر ان اللہ کا بھی اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے تمہارے اس لوہے کی وہ تو اگر چاہتا لہد ناس جما وہ سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا ہے یہ لوہا سب آزمائش کے لیے لوہے کے بغیر یہ فرکش کبھی درست نہیں ہوا کرتے یہ حق کو چھپانا ہے اسلام کتاب اور جہاد کا حکم دیتا ہے وہ کہتا ہے کوٹیبا علیم الکال وہ تم پر کتاب فرض کر دیا گیا ہے اور وہ کتاب جو ہے وہ تمہیں بڑا جو ہے مکروح کے یہاں مانے ہوں گے نہ پسندیدہ معلوم ہوتا ہے نا پسندیدہ معلوم ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اگر تم کتاب نہیں کرو گے لا یا ہمیشہ یہ غال نہ ہوگا لا یا مطلب ہے ہمیشہ لا یا گالون جو کا یہ تم سے ہمیشہ لڑتے لیں گے ہتہ یا عن آندھوی کم کہ تمہیں تمہارے دین سے پھر دے ان کا اگر یہ کر سکے تم نے لڑو گے تو یہ لڑیں گے کیا عراق میں ہم لڑیں چلو ٹریڈ سینٹر کا تو تم نے बना بنا لیا کہ ہم نے کیا پتا نہیں کس نے کیا اللہ عالم में कुछ کیا عراق میں کچھ کیا تھا کسی نے اگر حاکم جو ہے وہ ظالم ہے کافی تعبوت ہے اور وہ بڑھ کے لگاتا ہے اس میں عوام کو کیا قصور ہے کیا عوام کو چھوڑا امریکہ نے کیا جیسے بھٹی کے اندر چنے بھونے جاتے ہیں اس طرح ہمارے نانخالوں کو نہیں بھونا گیا ہماری عورتوں کی اسمت دردی کی گئی کیا نہیں کیا گیا جو ظلم ممکن تھا وہ کر دیا گیا آج ہماری عورتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہیں آفیہ صدیق کے ساتھ کیا کیا ہم نے ان کی عورتوں کے ساتھ کیا کیا کبھی روس کی جنگ میں بھی کسی مجاہد نے کسی روسی عورت کو ہاتھ لگایا جبکہ لوڈیوں کی شکل میں ان کے لیے جائز بھی تھی کس قدر سمجھدار تھے وہ لوگ کہ وہ اپنی قوت کا اندازہ رکھتے تھے کہ ابھی ہم نے وہ قوت نہیں ہے ابھی اللہ رب العزت جب ہمیں تمکن دے گا پھر یہ مسائل ہے وہ سمجھتے مسلح اور مقصدہ کو انہوں نے کسی ایک روسی عورت کو ہاتھ میں لگایا کئی روسی عورتیں ان کے کابل میں آتی رہی اور صحیح سالم واپس جاتی رہی اور اگر کرسٹینا لیمبر اور ریڈ کیا تھا بول یہ دو عیسائی عورتیں ان کے قید میں آئی تو مسلمان ہو کر گئی اتنا اس نے خلوق کیا اب بھی اس کی خبر آفیہ صدیقی کی ایک عیسائی سے مسلمان ہونے والی عورت نے دی تم نے ہماری لڑکی کے ساتھ کیا کیا تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا کیا تمہیں شرم نہیں آتی درندو ان کے ساتھ ہم لڑنا چھوڑ دیں یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی یہ ہم سے لڑیں گے ہم لڑنا چھوڑ بھی دیں گے یہ ہم سے لڑیں گے لن تروا ولن ون تر یہود تب, تب, تب یہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم مرتاد نہ ہو جاؤ تو اللہ نے فرما اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بڑھے اللہ کے دین میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی رہنمائی نہیں کرتا اللہ ہمیں میں کرے آمین یہ ریڈون یہ چاہتے ہیں یو تفیع او نور اللہ بھی افواہ کے اللہ کے نور کو اللہ کی روشنی کو جو ہے پھونکوں سے بجھا دیں اپنے منہوں سے بجھا دیں بکواس کرتے ہوئے پروپیگنڈا کرتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہو وہ اللہ متم اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا سن رکھو کو یہ کتنا ناپسند اور مکرو معلوم ہو ذات ارفلہ رسول بل ہدا جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ مبوس کیا وہ دین الحق اور انہیں پورا دین کا ایک نظام دے کر سچائی پر مبنی نظام دے کر بھیجا پورا نظام حیات لیہ دین کل نی. یہ نازن ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ مالک کا یہ ارادہ ہے تمام ابھیان باطلہ پر یہ غالب آ جائے اب اسے غالب آنے سے روکے گا کون بل کری حل مشرق مشرقوں کو یہ کتنا برا معلوم کیوں نہ ہو یا ایمان لائے ہو حل عبل اعلیٰ تجارت میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر نہ دوں تم جی کم بن آزاب بن علیم جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے جنا اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے اب ان جانوں پر اور ان مالوں پر وہ اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرتے بھئی بکی ہوئی چیز جس کی ہوتی ہے اس کی مرضی کے ساتھ تصرف ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص یا آپ سے کار خرید لیتا ہے پھر اس کے بعد اگر اجازت دے گا تو آپ جا کر اس کار پر جمعہ پڑ سکتے ورنہ آپ کو ویگن پر جانا پڑے گا اس کی مرضی سے وہ استعمال ہوگی جہاں وہ کھڑی کرنے کا حکم دے گا وہاں کھڑی ہوگی اور اگر کہے گا کپڑا چڑھا کر کھڑی کر دو تو کپڑا چڑھانا پڑے گا کیونکہ یہ اس کی چیزیں امانت ہے تو اب یہ جان اور مال ہم نے بھیج دیا جنت کے بدلے اب یہ ہمارا نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا ہے حق یہ ہے کہ جو کا مالک ہے اس کی مرضی کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو وہ تجارت کرے کون سی تجارت تم نون اب تم اللہ پر ایمان لاؤ وہ رسول ہی اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایمان جو غیر یقین کی شکل میں ہو وہ تجا ہدون نفی صبیل اللہ یہ اگرچہ سیخ جو ہیں وہ مستقبل کے اور حال کے ہے مگر اس سے مراد یہی ہے کہ تم یہ کرو اور تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اس سے خاص طور پر کتاب اور عام طور پر تمام وہ کوششیں مراد ہیں جو اللہ کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کی جائیں بھی امبال اپنے مالوں سے مال کا ذکر ہمیشہ پہلے اور کثرت سے ہے کیونکہ جان کے ساتھ کتاب کا موقع ہر وقت نہیں ہوتا اور ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ساری امت کتا میں چلی جائے یہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے بلکہ مال سے کتاب کا موقع ہمیشہ ہوتا ہے جہاد کا تو وہ سب سے پہلے ذکر کیا گیا کم اور اپنی جانوں کے ساتھ ظالم خی القم یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو حقیقت کو اس سے کیا ہوگا یا وسم جنوب حکم اللہ تمہارے سارے گناہ مٹا دے گا وہ کم جنات اور اللہ تمہیں باغات میں داخل کر دے گا تجری من تحت انہار وہ اونچے اونچے باغات جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں وہ مسا کی نہ تویزہ رہنے کی جگہات مکانات غرف اونچے اونچے خوبصورت کمرے ایسے زبردست سجے ہوئے اور ایسے خوشبو دیے ہوئے اتنے پاکیزہ اور آرام دے کہ نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھے نہ کان نے سنے نہ دل میں کبھی اس کا کوئی تصور بھی گزرا ایسے زبردست مقامات تھوڑی سی تکلیف کے بعد ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک عورت کا خط ایک ہماری بہن کا ڈاکٹر کی बीवी ہے جو پیچھے ڈاکٹر صاحب जो है وہ اللہ کے راستے میں مارے گئے افغانستان کے اندر تو وہ لکھ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے غسل لیا تھا جب پڑھنے کے بعد اور پھر کپڑے پہنے اور پھر مجھ سے بہت ہی محبت کی باتیں کی یعنی اچھی باتیں کی اور بچوں کے ساتھ की। اور انہوں نے کہا کہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت اب مجھے جلد شہادت سے سرفراز کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں جانے سے پہلے اس کی تیاری کر چکے ہوتے تب ہی انہیں مرتے دم تک ثباب نصیب رہتا ہے اب اللہ کے فضل سے انشاءاللہ وہ ہمیشہ کے لیے اے اس کی زندگی میں داخل ہو گئے قبر کے اندر بھی صبح اور شام جنت پیش کی جائے گی پھر جب اٹھیں گے تو یہ شہادا و خوش قسمت ہے کہ ان کا خون جو ہے رس رہا ہوگا جسموں سے اور اس خون سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی پھر اللہ رب لگ ان کو حساب کتاب میں بہت نرمی کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت میں بہترین جگہ پر داخل کر دے گا نفاقین طیبہ یہ پاکیزہ غرف ہوں گے ان کے فی جناتی عدم ان جنات میں بھاگوات میں جو ادن ہے ہمیشہ ہمیشہ کائم رہنے والی ہے لا یب ہوں انہا ہی والا نہ چاہیں گے ان سے کبھی بھی بدلنا اپنی حالت کو کبھی اکتائیں گے نہیں دل نہیں بھرے گا دل ہر وقت ان نعمتوں سے باغ باغ رہے گا چہرے دمکتے ہوئے وجو ہوئی یوم مسفر فوج العیز یہ ہے وہ بڑی کامیابی یہ انہوں نے جان و مال بھی اللہ کا دیا ہوا پھر اللہ ہی کو بھیج دیا کیا خوش قسمتی ہے پھر دنیا میں اللہ نے اتنی چیزیں حلال کی ہیں کہ چند چیزیں حرام کی ہیں بڑے مزے ہیں روزہ کھولنے والے کے لیے دو مزے ایک مزہ افطار کرنے کے وقت اللہ کے دیے وہ پاکیزہ رزق کا مزہ اور ایک جب اسے ادر ملے گا افونی روزہ میرے لیے وہ آنا عجزی بھی دل اور میں اس کی جگہ خود دوں گا نہ جانے اس کا کیا مفہوم ہے یہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب جزا ملے گی ان اللہ تعالی اللہ ہمیں ان میں سے کرے آمین یا ائیو اللہ جینا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعوی کرتے ہو ایمان لے آئے ہو وہ اخرا اور دوسری چیز جس کو تم محبوب رکھتے ہو نہیب وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور ان قریب فتح جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے وہ بس شرین مومنوں کو مشارت دے دو آج حالات بڑے مایوس تم بنے ہوئے ان لوگوں کے لیے جن کے ایمان خراب ہوئے یا جو نفاذ میں اہل ایمان کے لیے یہی حالات ہیں جو سب سے زیادہ امید دلانے کا باعث ہوتے ہیں شیخ ابن باز لکھتے ہیں رحمہ اللہ نقد القمیہ تل عربیہ فیضلام واقع عربی قومیت کی تنقید کر رہے ہیں اس پر آج قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ عربی قومیت کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا نہ کرو جیسے پاکستان کے اسلام کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے سیاسی میدان میں لوگ اکٹھے ہیں اسلام کا جھنڈا اٹھایا ہوا کس نے مجلس اتحاد عمل نے یہ کس اسلام کی بنیاد پر جمع کیے گئے ہیں؟ اسلام کا وہ مفتری وہ جھوٹا ایڈیشن جو پاکستان کے عوام نے تیار کیا وہ اسلام جس کی تشریح پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق کی جاتی جس میں سب کو مسلمان بنا لیا جاتا ہے تاکہ قوت زیادہ ہو جائے اسی طرح پاکستان بنایا گیا اسی طرح مرزی کافر قرار دیے گئے اسی طرح جھنڈا اٹھایا گیا ووٹوں کا وغیرہ وغیرہ یہ اسلام نہ ہو حقیقی اسلام جو ہے اس کی بنیاد پر لوگ اٹھیں تو امن باق کہتے ہیں کہ جس وقت مطلب سارے لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے تم حقیقی اسلام کو لے کر اٹھ کھڑے ہوئے وہی والا اسلام جو کہ وہی سے ثابت ہے ورنہ آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہر جگہ روزے ہیں اللہ کرے مسلمانوں کے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ ہو جن کے روزے قبول ہوں ابھی مگر بسد افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمین میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو دن دناتے ہوئے شرک کو کف ریڈیو ٹی وی پر رسالوں میں اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں اور کہتے اللہ والے اگر اللہ رہی تو اللہ کا گھر بھی نہیں ان سے مانگو اللہ نے ان کو ہزامے دے دیے ہیں یہ تقسیم کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلاط وسلام اللہ کا نور ہے مجمع الجہتین ہے دو جہتوں والے ہیں ایک جہد سے وہ درجہ الہیہ میں ہے الہ میں سے ہیں ایک جہد سے وہ بچا ہیں یہ سب بکواس کرنے والے بھی موجود ہیں وہ بھی موجود ہے جو اللہ کے نظام کو ہٹا کر مسلمانوں پر غیر اللہ کا نظام تھوپے ہوئے وہ بھی مسجد بھر رہے ہیں وہ بھی ڈر رہے ہیں کہ جو اپنے آئمہ کو معصوم اور قرآن کو غیر محفوظ کتاب کہتے اس حال میں اگر حق کو بیان کیا گیا تو ڈر ہے کہ لوگ بہت تھوڑے رہ جائیں تو پھر اس وقت کیا ہوگا یاد کرو از قال علام الناس جب لوگوں نے ان سے کہا اناخ کا جماؤں فخش سارے لوگ تم نے اپنے خلاف جمع کر لیے اب تو ڈر جاؤ فاد ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ گیا وقالو حسبن اللہ, لگے اللہ ہمارے لیے کافی ہے بہترین کا یہی آغاد کے دن جب لشکر چڑھ دوڑے تو اس دن مومنین نے کیا کہا جب ہر طرف سے مدینہ جو ہے وہ گھیراؤ میں تھا جس طرح آج پاکستان گھراؤ ہے داخلی طور پر بھی مسلمانوں کے لیے مجاہدین کے لیے اپنے بھی دشمن جو نام نہاد اپنے اور پرائے بھی کہاں سے اٹھے ہیں امریکہ سے اور آ کر ہمیں مارنے کے لیے یہاں جمع ہو گئے ہیں سارے کے سارے القفر ملت واحدہ قرآن کی اس آیت کی شہادت دے رہے ہیں اس وقت جب مدینہ پر یوں چر لشکر احزاد تو اس وقت لما را الحز جب موم نے ان لشکروں کو دیکھا قالو ما عبادن اللہ انہوں نے کہا یہی تو اللہ اور اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا وصدق اللہ رسول سچ ہی تو کہا تھا اللہ نے سچ ہی, ہی تو کہا تھا اللہ کے رسول نے اور وزاد ایمانا وتسلیما ان کا ایمان بڑھ گیا اور وہ پہلے سے زیادہ اللہ کے تابیدار ہو گئے تو ہمارے لیے انشاءاللہ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے دوڑ دار سارے کے سارے اور بھی جو باقی رہ گئے ان کو بھی لے جائیں انشاءاللہ ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں ہوگا یہی اثر ہوگا کہ صحت بہتر ہوگی اللہ کے فضل و کرم یا دینا کو جو ایمان لائے ہو ہو جاؤ انسار اللہ اللہ رب العزت کے انصار یعنی اس کے دین کے مددگار ورنہ اللہ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں عربی محاورہ ہے انصار اللہ اللہ کے مددگار یعنی اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ کما پالا سبن مریم جس طرح عیسا ابن مریم نے کہا لواری ہواریوں کو من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میرا کون مددگار ہوتا ہے پالل ہماری میں ہم انصاروں گا نے کہا ہم ہے اللہ کے راستے میں آپ کی مددگار عیسا کی مثال اس لیے دیے نہیں کہ عیسا ابن مریم علیہطسلام کا ساتھ یہود نے بالکل نہیں دیا ان کے مبوس ہونے کے بعد یہودی بادشاہوں نے یہ دیکھا کہ عیسا صلاحط وسلام کی تبلیغ سے ان کی بادشاہ جو ہے وہ گر جائے تو ان کو یہ بتایا گیا منافقین نے بتایا کہ عید ایسی تعلیمات دے رہے ہیں کہ عام قریب یہ یہود کے بادشاہ بن جائیں گے تو انہوں نے عی علیہ اصطلاط والسلام کے قتل کا بندوبست کیا ان کو سونے لٹکانے کا ارادہ کیا اس وقت ہواری جو تھے ان کے ساتھی انتہائی کمزور تھے اور جس طرح آج ہم گرے ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ کمزور تھے آج تو پھر ہم ان کی چار لاشیں ان کے گھر میں بھیج کر اپنا سینا ٹھنڈا کر لیتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا عیسی علیہ السلاط وسلام اس اعتبار سے کہ اتنے تھوڑے اور نٹھے تھے کہ ان کے مقابلے کی قتل قوت نہ رکھتے تھے اور عیسی ابن مریم کی مثال اللہ نے دی کہ اس وقت بھی تو لوگ تھے جنہوں نے ساتھ دیا پھر اللہ نے سیراؤں کی بیوی کی مثال دی کہ وہ عورت ہو کر جم گئی اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے اور اسے اسی طرح سے مار دیا گیا مگر اس عورت نے آخر دم تک ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہم ان عورتوں سے بھی بختر ہمیں تو اللہ نے مرد بنایا تو یہ عیسائی ابن مریم کے ساتھ دینے والے ہماری ہیں ہماریوں نے جواب دیا نہ ہمارا ہم ہیں اللہ. ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد مِّن بني تو ایک گروہ بنی اسرائیل میں کافر ہو گیا ایک گروہ ایماندار ہوا من اعلیٰ ادو ہم نے تائید کی ہم نے مضبوط کیا ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر اص بہ تو وہ دنیا میں بھی غالب ہو گئے تو یہ غلبہ آج بھی ہو کر رہے گا ہم یقین سے کہتے ہیں ہم ہو یا نہ ہو یہ غلبہ ہوگا یہ شرط نہیں کہ ہم بھی اس وقت موجود ہوں اللہ کرے کہ یہ غلبہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں نہ بھی دیکھ سکے تو کیا عبار بن یاسر نے کچھ دیکھا تھا کیا سمیہ نے کچھ دیکھا تھا وہ تو یہی دیکھتے تھے کہ انہیں مارا جا رہا ہے بلال کو دیکھ چکے بہت کچھ انہوں نے کب دیکھا یہ تو مار پٹائی دیکھتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جو انہیں یہ کہتے تھے کہ قول لا, لا عرب عرب بادشاہ بن جاؤ گے وہ ان کی اس خوشخبری پر اس وقت بھی یقین لائے تھے جبکہ انہیں سزائیں دی جا رہی ہوتی تھی سخت ستایا جا رہا ہوتا تھا اللہ کا نبی خوشخبری دینے والا قریب سے گزرتا اس کے سوا کچھ نہ کہتا پاتا اس گرو یا آلہ یاسر اے یاسر والے صبر کرو ان نمائجن تمہارا وعدہ جنت ہے وہ اس وقت بھی اللہ کے راستے میں اس یقین کے ساتھ دنیا سے گئے کہ یہ نبی غالب آ کر رہے گا آج میرا بھی یقین ہے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا پہلے کہ اسلام غالب ہو گئے ان شاء اللہ تعالی تاقید نہ کہ